ختبل اسلام نسلے گٹکار ساسو رے گلے سو ملا کومولا دیوی لکین لے گلی شیو منگا قوم مجرمانوتا ائ چلیو بلی بانے کا مس مت نبی کلیل نیلولی شی پنی زرف ساتار جاؤن گار فاخنا فی ہا من نوئی سل سو چیو پلو کے دئیمان والا فما وجلنا فيها غیر بے مل نو نمون گائے کلو کی غیر دیا کور د نام ترکنا فی ہا آئے اوپر خیمگا پائے کلو کی نخا خلک نام موسائے ہوا فراؤ نلطان اوپر خیمگا نخا قصل موسا, موسا سلام کے کل چلے گلو می فران تا پی لام فت وقال اکال سا مجنون نمکواڑو سرد کو مخبل نہ نو نیو منگا دے او دل اخ کریم نو غزول منگا دی لرام پدر یاب کے او دے او ملامت ان کے اقبل زان لرام وفی آ دن از ارسلنا علیہم ریح اللاقیم او پری خیم گا نقض برت پا دیانو کے ان کل چلے گلے من پریبانی سی لیشن خیرام ماں شاہ جا لمی نیکاگی شیش رات لو پائے مگر کر دو پشانت را ڈو زرے زرے وفی سمودائے تم تتا اپری برت سمو تا مضی والے تندر دا اوہاداری شری قتل مکیل کو فرمان سما بنائی نہ آئے دوں نال مڑمان یوکڑے منگا پتا کت سرا پلا سنوخ بلو کی فنعم منگا فراخن کی من آئے لام و ل رشنا فن مل ماہ از ما وڑ ج منگا کی اداسی نا پیراکڑی منگا جوڑائے دد پارا شتا ست والے ففروا انی لکم ان تیخ تو کہ اللہ طرف تھا یقیناً تاسل راد اللہ ترف نائر درک ان کے مگر زید اللہ تلا سراب الحقار گئے یقیناً کے اخکار نارم دخلا جی نکیش رسول مگرائی بوی راجا دگال بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ کاؤن ایڈی وسیعت کری اوبل تفری خبرام بلکی را کو ملا مت کران یقینا بیا مومنان قیمن جا ان <تصفيق> پیدا کری پیر ما پیران انسان مگر در پارا چیری تکم دبند گئے نواڑم چیری نالم سفرا کرا کیم اللہ تالا ان کے مضبوط برخی دا عذاب دی پشانت دا برخو دا مرگرو دی نتلوار دنگئیم فوائل للذین کفرو می یومهم اللذی وعدون نتبایی دا آکسان لنا چی کفر کرے دو جد آغی روزنا چی دی سرے وعد کے دیشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مزور قسم نے پتور گربانے اور سم نے پائے کتاب چیل گلے شیرے پپاڑوں خرو روکے اور قسم نے پائے کو چیو کرے شیر, شیر, پا شیر, شیر باد او قسم نے بائے احشاد پور دغڑی شی او قسم نے بائے دریاپ چڑاکڑے شی دے دوونا ان عذاب ربک لواقیا لہ من ضعفین دوائی گئی دا پریش یقین نظاب در خام خام واقعی کی دن کے نشتے عذاب درہ محسوس دفقون کے یوم تمور السماع موران پائر شوبشور لیسمان پچھور لیدل و سران وتصیر الجبال و سیرا و روان بشی غرنا پروانی دو فوائل یوم ایزل للمکذمین تباید آپ پداؤر آشال رانش تقزیب کی در حالاتو اللہ آخل یو میلاؤں ہاضے نارتی کن تم ابل شی دا اور دے چاسو تری تکزیب کا تاسو پوئین لڑ اسلو ہافی تسبرون سواؤں نلئی کم انجاؤ نا کنتم تعملون ورن نوزے دیورتا کس سبر کوئے ہو کنے کوئے برابر حال لیستاسو یقیناً بدلدر کے دیشید آئے ملن جتاسو کول ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً متقیان خلق با باپ انو کی اور بڑی رنیمت انو کی باقی بما بیماتا و ربهم و وقاهم ربهم و ذا و الجحیم وشالوا کیبائے چور کی دید در عبددین ابج بساتی دیل عربدین عذاب دورنم کلوا واشربو حنیام بما کنتم تعملون ذلکی باخره اس کے بخوشالے سودا مرنو کے تا سول متنافتوں تیا وہ ان کی وی کٹ نو سف ن سف نوانے اجوڑے رکنگ ددی سراحی خیسو سرگ والا ونوتھو زوریم پاکستان چیمانا تاویداری کڑے دل دری اولاد پیمان سر بکا دری وما دری دتنا ہوم نمل میشم سبھی داغ عمل چکری انتظار کو ان کے بریم وام ددنا ہوں مما فاقی ہتوں الحمین ازیاتو بم گی لڑا و وقائے قسم نا چیری اشتہار یتنا زاؤں نفی کا پائے کی کاسیم نبی پائے کے بے فیری خبریں نبی گناہ گار کے دل و یتوف علیہ اللہ کام لول مخنون اور زیرا جیبا پری کا الم گویا کہ ایم الغللی پٹے ساتلی شویم واقبل بعض املا بعضی یتسالون امخام اخبشی باعث دیب باعث بانے تفوسون ما کیم قالو انہا کننا قبل فی اہلنا مشفقین ویبر یقینا نو منگا امخ کے پخبالکور کے یرک ان کی دلانا من سم سانا تلا بچو دا تمگا دازاب گرم ہانو نام انام قبل یقینا ددین محکی بلبم خاص اللہ درام یقین اللہ تلاحان کے رحم فضر نان نیت پی مدرب ساسرام تر ویتی ن شا ربس من اے دیوائی دا شائر دا انتظار کم پدبانی دا حادثی دا مرم قل تربسو فینی معکم من المتربسین تو آیتا سو انتظار کوایزم تاثر دا انتظار کن کن یرم ام تامرہم احلامہم بهذا ام هم قوم تاغرون آیا حکم ورکی دیتا عقلون دری پر یہ بلکی ایدی کوئی دیدا اِدا پورانے ددان جوکڑے بلکی دی روڑی فلیات سارکیو دی دی خبر دی پشان کری رشتی ام خلقو من غیر شئن ام هم المخالقون ایدی پیدا کرشی بغیر صدفیرین آؤ کدی پیدا کرن کیلی دخبل زاننون ام خلق السماوات والذب اللہ یوقنون ایدی پیدا کری اسمان نوز مکا بلکی دی یقین نلریم ام د هم خزانائیں نو رب کاحململ دی س اختیارات دی د خزانو د رستا او کدي مقرریشیری باوان نیں ام لهم مسللم میون نفی فریاتے مست میں هم ب سطے مین آی د پاراسان د فشت د خطلو چې نراد اوڑی دعوہ کون کے دعوی دلوس دلیل خیرام ام لہ البناتوں و البنون آیا اللہ لردیلون ایو تاصل دے زامن ویم ام تسلہم اجرن فوم مم مغرم موسقلون آیا تقوال نبی دینا سوئے وزن دید تاوان دوجنا درانشیم أم لران آم مکر کل نا کسان چکرکڑے دری مکرو ناپ کمزور اکڑے شیم امل الله گیر سوانا شری کو آئے دیدر حقدار دند گئے اللہ ن سیوان پاک نا شریو سر شری کائی یا سومی نسل سہای ندی اور ٹوگرد سمندرا پریو کے دی وہ ہی داوار یا زالاں دیوانے فزرہم حتا یلاقو یومہم الذی فیه یسقون دپری دیل ران ترے جمخامخ بشی ظاہر و سراے سپاہی گدی بے ہو گنے شیم یوم لا یغنی عنہم کیدٌ شیئا ولا هم ینصرون اودا سوری نشی دفکر صبر کا درف لیتا ن تکوم اور تصبیو درفستانہ کلچ او دے گی وہ امین اللہ ہوشبے پر ٹوکڑوں کے امدال تصبی وایا اور پوخت شاگر زولو دستوروں کے سمے بستری کلچی اویگی زائنا ہے نیلا رشے ساسوتا مرغرے نہدی روت ومبری نکیل خواہش ندی دا خبر مگر واحد آلہ مہ شدی دول کو سخت زونتیم چکھاوند خائس دے نا برش و حو اب پکیناروس مدد فتد گیارا نخران فکان او سین ادن پشا دو پاٹو دود ملکی آبدی مام و ہی اکڑا بند دہار وہے اکڑا ماک زبل فو ان آیا جگڑ کو پاسی نزلسی درل منت پاکی جن داونی پفاقی جنو یس دورات پٹ کر دے لرا سیزون چپڑے نی کے نظر بیگین نتی نرتی لقد رام آیا ترب ہل کو یقیناً تو دلیل افرائے تو ملا تو آیا سوچ کرے تھا سو بحال دلہ تو منات سال سترام اپ منا پانی چھدر عَلَكُمُ سن وَلَهُ کرو الام ایستاؤ زپارے ناری نو لادی اولادی زلانی تلکم دا خدا احکی تقسیم دے بیکاران انہی ایلہ اسماؤں سمیتموہا انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان نری دا مگرمو ندی یخیری تاسو استاسو مشرانو مگر ربهم خوائش نا دیتا دید رب طرفنا پورا ہدا انسان لکیری نہ خاص اللہ تعالی اختیار داخر دا تو دنیا ملکن شفا تو ڈیر ملاش ترے پاسمان کے نشی دفکولے دائی سفارش ہس مسیبت مگر پستہ تلاسمی یقینا کسان چیمان پاخر خام خانون ملا کلرائے وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا انشري خلق الله بديع بني حس دليل ندي رواندي مغر بومان بسيم ايقينن غمان فذنور كيد حق ثابت الدبار اسفدام نمکوڑا چانچا شا گردی زمتابنا انکوڑے مگرجوند یقین خپویا پاچا چڑی راغ دیا خپویا پاگاچ ہدایتی مند لا ہات او خاص دالا اختیار کیا سرینا شری اسمان کیا شری کا ساؤ بلامل حسنام دیر بار آئچ بدلور کے لائق سانتا چ بدی کرے دادا رام اگنوں کو دور کیا کسان تش خیستا مل کر خیستہ بدل الین یجتا نبو نا کبائے الفاح داخل اک دیچ ڈڑ کی دگڑنا حید کار مگر آج پزر کی ورتی رہی انب کوا سے یقیناً رفتارے فراخ بخنے والا اللہ فتا سبانی خپو رے کلے چاول تاسو پیدا کرے رزم کے اور کل چیتا سوا پٹ پرا تو آتا آیات خبر دائیں سڑی بہال چی مخو گرد آ لگے ہکو دسر آئند آیات دسرے دغترے نیب بلنی نجات لام لم بما في صحف موسى دے خبر کرے شی دے پائے چپ سیفود ابراہیم السلام کیم چپرائز اللہ تذرو واضر تم وزر چنشی پورت کو لے یو پیٹھی والا گنگار گنا سلیل انسانی انسان پیدیا اختیار کی مگر رامل چڑی وانسا ددو یقین نام زرے ثم يزعاه الجزاء الأوفام بيعب بدلا ورق رشيدتا بدلا خفورا وأن إلى ربك المنتهام ويقنا استعربت آخر ورد للين وأنه هو أضحى كوابكا وأنه هو ما تواهيام اکن نلا خاص اغرے خندارا جڑارا کن لا گزا تر گالیو جاولی عل پی راکڑی جوڑے ناری نو جنا ساس کی دن سے نا کلچ واڑو نشی برہنگے یقین پیدائش دیبل وان یقین اللہ او داری اور شاستکڑی آدیاف احلکڑی سمدیا نا پریخی سو وقوم نوح من قبلو هم غام قوم دنو علسلام ددین محکیم یقینا ناٹول ڈیر ظالمان و ڈیر سرکشانو تفکتا ہوکڑی شی کلی احوال غرض پکش گٹکراہ کاڑیا کم پو دودھ پل شکی ہاضانلولا دانویم یا در ان کے دا جنس دست یا ورکون کو محکن کے آفت کا شفام نشتا ن سوا بسوخ پیدا کارک ان کے افن زلحدی سے تاجب نو تلحکا تبکون سے خبر نہ تاسو تاجب قو <تصفح> او, او جڑان قویم عان تم سامدن اوحاد تاسو پفلت کی نصیز خاص کے اللہ بندگی والا کرے رحمان رحیم اختربتی شکل القمر دیر آئے کامت او چودس پگم وئی روایت سحر مستمرم ا دا داخلک سموجزان مخڑے اوایدی دا جادو ہے پکرے شے وکذبوا و تبعوا احواہم و کل امر مستقر او تکذیب او قویہ او تعبیداری کڑا دخواں شادو خپلو او ہاب یو کعرو خپل وقت پورے کی دن کے لمبائے یقین ناگلے دیکھل کتا د خبر نہ چھپائے کی پورا زوران حکمتم بالغ تم فما تو پوئی خبری انتہا ترسی تن ان کے اس فیتن اور کی دل اور گل فتان یو می دردائے علاش نم نخواڑا ددی نام عیات کا اور سی آواز وہ کی آواز کو ان کے یو کال ہے بدناگتا ہے اسی سے خوشان نفسارم یا من داسی کا خزیبستر کے دری با دی نام گویا کم الخان دیار مفتے لدا یقول کا فرو نہ منڈی بوئ دواسک ان کی طرف تھا وائبہ کافراندار وزارے سخت قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَعَلُوا مَجْنُونُ وَزْدُجِرُمُ تَكْزِيبُ دين مخي قوم دنو علیه السلام نُو تَكْزِيبُ قُدِي زَمْدَ بَنْدَا أَوَيَلْدِي شِدَعَ لَي وَنَيْدِي عَوْدِيرُ عُزْرَ لِشَمُ فَدَعَى رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ <تصفيق> ناغ دعا وقتا دخبل لبنا چیز کم زوریم زما بدل دین والیم ففتحنا باب السماعی بمائی من حمیرم نپران سمگا دروازی دا اسمان پو بوڑی رو کو سران وفجرنا الارض عیونا فالتقل ماو علامر قد قدرم او چول ہم گارز مکینہ چینے یو دے شوید وارا قسموں بود آئے کار دا پارا چھ مقرشوں دا اللہ دا طرفنا و حملنا ہوا لازات الواہیوں و دوسروں اپور دکھ مگانو علیہ السلام پدا سی کشتے چھ تخت واؤ میخونو آلوان تجری بیا چزال روانا جنگ پو دا بدلا گلوا چاد پارا چاغ ن شکری کر آیتن فحل میم مدد کے یقیناً پھے خود دا کیشتے او نخا اشترش سوق دینا نسیت والیم فکیف کانا زعبی و نزر نسرنگش زماع زعب آغیتا و زمایر آغیتا ولقد یسرنا المقرآن لذکر فهل من مدکر ا كی نسان كے گا پورا دارد نیت تحسلو دیستل سوكھ نیت ولی فكی فكنا تقزیب گرواد یا نو سرگی شما بغیر لغیتان یقین گلنگ پائے بان سیل چلی نخلم شدید پارسونا ساندو نخلیم میستری خلکل زی نام گویا کہ ایت تنید کا جوری ری چپری وطلی بزمکا باندیم فکیف کانا زابی و نظرم نصر زما زاب او زمای رولم ولقد یسرنا القرآن لذکری فحلم مدکرم اے اقینا ناسان کہے منگا قرآن دا پارد نسیت تغسلو دا, دا دیواقینا اشتر سوک چی جی نسیت تنوائلیم سمدو تفدیب گڑ سم درکال دے سم نیو تن داغتا یقین کے خام خواب او اول ہے اوپلی ون تو بیننا بل کر لی گلی شیر بدوانی زم دمین بلکہ ریڑ دروجندے او لوئی کنگے سیال سعلمون غدا من بل شرم زر تو دے دی تو پتو لگی سواچ سکھ دے کزاب ڈر درو جن سکھ دے لوئی کو انگے انا مرسلنا قطع فتن تم فرطقب یقیناً منگرالی گن کی اوخا ددید امتحان د پارا انتظار کا صبر کو ددیدا کے نبے ہوں نلما قسم تم بین کلو شرم محترم اور خبر اور کدی لائے تقسیم دی ندی پمس کے ہر نمبر دوبو توا حاضری کے دیشی فنا دو فتا نواز اور پری بانے کا بتنا نشوي دي پشانت ده زره زره دشبول جڑون کیم زره زره دشبول دشبول جڑون کیم ولقد يسرنا القرآن لذكر فحل من مدك ويقيننا سانکرم القرآن ده پار ده نسية تغسلو ده واقعنا ويشتره شسوك تنه نسية دوالیم قوم الوتم بالنظرم تقزیب گڑو قوم دلوت سلام دل ہاسو رتینگ پائی بانے بارا دا سوائے کولوتل سلام نشکڑ گئی لرا پوخ د پیش منی کے ن متم نندالم دہسان زمند طرفنام نام ددلور کنگ آشا تشدد اللہ دے مت شکریہ ادا کی یقین یار اور سلام دیتا زمندا زاو نام لیکن دی شک درور کو وَلَقَدْ عَوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ فَتَمَسَّنَ أَعْيُنُهُمْ فَذُقُوا وَعَذَابِي وَانْذَرُوا يَقِينًا دِي غُفْتَنَ كَرِيَو دَاغَنَ دَاغَدَ مِلْمَنُ بَوَارِكِ نُورَانِ كَرِيمًا غَذِي اسْتَرْغِينُ سَكَّ هِزَابِ زَمَاءَ زَمَارَوَلْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ یقینا سوارا غی پریوانی وقت ہی عذاب ہمیشہ فزو تو وذبی ونزور نو سکے زمازا و زما يرول ولقد یصننا القران لذكر فهل من مدکرم یاقینا نسن کم القران دپار نسیت اصلون دی واقینا نہ یشتریون نسیت وائلین لون یقین آگلو فروانتا ہوں یار اور ان کی بیگمبران کبزبو بے بی آیا تین کلفا خزنا ہوں اخذیز مخت تقزیب گڑائی زٹولو موجاتوں گائی لڑا پرانی زور اور زاد چڑی قدرت دریم اکفارکم خیروں میں نلا کم امل کم براتن آیا کافرانے مخارا بشکاب کر نہ بلکہ دیوائی منگا کو گڑیوں بدل اگستیوں سیو الجمع وجمو دبرم زر شکس بور کے شیری گڑوتا بگر دے دی, دی شاگانی بل سا تو موہم سا تو ادھا وا بلکہ قیامت ددی نیٹر مرو قیامت دیر ہے بدنا کوڑے تریخرے انل مجرمی نفی زلادوں سوروم یقیناً مجرمان پ گمراہے کری ب دنیا او پور کے بئی باخرت گیم یو ما نفارے الاسم کمر سے راہ کلی کی بدی پور کے پم ملوم ابے رشی اس کہتا سوندرے جانم کل شلق نا یقین ہرشے پیراکڑے خاص تقدیرم وام ملا واحد تم کلم ہم مل برم ان نے حکم زم پبارد قیامت کی مگر یوشٹیلا شانت دربد سرگی بئی لاکی ماستاؤ پشانت خلک آ سوکھائی وراشے شری کئی لرال پکیتا دم لائک وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَهَرْ وَرُكِ عَمَلٌ لَوَلْوِي عَمَلٌ لِكَلِشِي بَتَقْدِيرٌ كَيْمُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٌ يقين المتقعان خلق باب باب نوكي وفنر نوكي فِي مَخَعَد صدقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٌ مجھ لسٹ آؤ کی بھائی پنی جاگ زاد چلوی بادشاہ قدرت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ الرحمن قرآن اللہ رحمان ذات ادن کڑے دا قرآن خلقل انسان پیدا کرے انسانان لرام الم البیاں او اکڑے آغتا دخ کلو دمقصد دقصد فلم اشم سول کا مرو بے نروس پک میں چلی بخاص حساب وجموں شروزان واڑبٹ آسمان دلا اللہ فِي کر سرکشی ان کے تاسب بدل کے عقیم الزن قسطے والا توخصر المیزان برابر کے طول پین صاف سراؤ کمے مکو بتل کے خلگو فا کے ہتوں وخلو ذات الکمان ایک میوی دجوری دیے کسوڑ والو ولحبو زلاحان اور دانی دی گیا بس والا خوشبو متنو دفستاسو تاسوکار گو خال سلسال پیدا کروں کی خٹن چپشانتری ٹیکریوان وَخَلَقَ جان جنار اور پیراکڑے جاندار دشولی کو ان کی اور نام سب آئیے آلائے اور رب کو مزان کمیوں دلوین متونو در افستاسو رب ال مشرق نیو رب الگین رب دے داڑو مشرق رب دے داڑو مغرب پیا رب کم تو دلوین متنو درف تاسو انکار مرجل بہرئی نل یو زیران کیڑی تو دریا بائے تخیان یو بل سرا یو زیب چلے دلوکی برزخ اللہ بر زخلا پمیڑو کی ناشنا پر ددا زیادتی نشی کو لے بل اب ایا لائے اور اب بکمٹنے متنو درخل تاسنگار گرم یخروجن ہو ملو مرجان روزی دے دواڑوں دریا بولنا مل غلری او مل گلری او نر نر مرم روزی دے دواڑوں دریا بنا گٹ مل گلری او نر مل گلے اب لا د اب کم تو زبان پکمت انکار کا تو فل باہر کل آلام او خاص اللہ اختیار کی دی روانی کسٹم چوچ دیکی شی بدر آپ کی پشانت درونو پب ل ربی کم تو کٹنی مت نو درفتا سو انکار کرتا سو کلو منال آراسو د پاسری فنا کیجو ربی کام اور باقی بائیم مخدر افسان چی خاوند لویے او خاوند عزتنو دیم فا بیعی علی ربکم تکذبان پا کمیو دغٹنمتنو در افسان سو انکار کروئے یسالوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان سوال کی, کی, کی اللہ نا سوسمان کیریم ہر وقت اللہ تعالی جدا جدا کار کرے کمیا دکٹنے متنول تاس انکار سَنَفْرُغُ لَكُمْ لکم سلان زر حا بوکم زتا سر دارودر نبی ایائے اور یام شرل من تم تنف انختاری سموا ڈلی د پیانو انسانو کسم رسی چیوزے دترف دا نو داسمانو دا دزما دا کے اوزے لاتن فضو نلتا نشے وتلے تاسم مگر پزور سرام فبی اے رب تو یو کم شو آزمار فل تلگی بتا سوبانے خالص شور لوند بدل منشا گستے سویا رب تو فن شکاندت گان کل شویس پشانے ف بھی کم گلانے عن یلو سولا جان داورز کے تفوس نشی کے دے دو گنا دس انسان ہو دے سیری نام اب ایا لائے رب کم تو فل مجرم پی جندی کی با مجرمان پخاسن خدائی نونی ملی کی بات ٹکلو د تندیو نمیا تُكَذِّبَانِ اور جَهَنَّمُ الَّتِي تو بِهَا جہنم التی بو بے حل مجرمون دا جہنم دے کو مجرمان یوفون بین حمی من آن زیرا زی او پمند پمند خٹ کے لو گرم فب رَبِّكُمَا کمن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور داش آ دا پارا چیئر کرے مخام کی دلو دخ لبنا قسما قسم باغ نریم فب آئی آل تکذبان اور اب کم افنان ڈیرو سانگ والا باغ نریم فب آئی آ لائے فیم ن تجری پی کے بھائی پبیا لئے فیلفا کتی پری کے دارکسمون وڑی اس مویم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ میرے راٹو لول تو بابن بنی پب اور تو گزان فی ہندا تو کریں سونا سو کمل ہوں جان پدے جن تنوں کے خری وئی لنڈا ان کی اخبل نظر راب خاندانوں رسیدل دیتا ایس انسان مخید اسرے اسرے اور سیجل بنکی نہیں کڑی دی تیس انسان مقی دی جنتیا نام سے پیری اب اور اب کم تو گل دیوان کان نہ ہوں نل یا کوتل گویا کتابا یا کوتوی سرے سرے اور مرجانوی بسفائے کی پبی عیا لائے اور اب کمن تو <تصفيق> گل دیوان حل جزاء سانی لان ندلاد کامل تو ہی مگر خیستا جنت نری اور جندان أَسِّوَعَةَ دِينَا نُرْهُمْ بَاغُ نَذِيمٍ <تصفيق> فَبِأَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ عَنْهُ مُدْهَامَةً تَكْشْنَا بَاغُ نَذِيمٍ فَبِأَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ فیم آئے نانے خطان پی کے تو چنی دی فوارے ون کے ویم فا بیا لائے اور اب کمان تو غلبان فیم پائی قسم و کجوری و فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ وَبِالْبَحْرِ وَرِيحٍ خَيْرًا غُرَاقًا أَخْلَقَ لَهُ قَاسِطَ شَكْلٍ وَآلَامَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مخصورات في الخيام حربي بند ساتل شيب خيموك فبأي علائي ربكما تكذبان لم يتمسهن إنس قبلهم ولا جان رسیدل دل بنی کڑی دیتا ایس انسان مقدلی جنتان فا بھی لا اور ای اب تو گلوانا اور افرفن گزرے آپ نحسان تو کیا بوالی دی بسادر نوشنو او پو گلدار قالی ننو خیستو بانے فبی آئی آلائے ربکو ماں تکذبان فکم یوں غٹ دغٹ نمتونو دخف اللبانے تاسو انکار کرائے تبارک اسم ربک زل جلال والکرام نبرکتنو آلدنم در افسام بسم اللہ رحمانقات واقع کلچی واقعی شی واقعی کی تن کے آفت لقات کا زبان نشتہ دائے د واقع کے دلو اس مخالفت خاف کز ان کی باد خلک لرا پورتک ان کی بھائی باد خلک لرام ادار کلچے اجڑ کولی شیز ماپڑوں بسل جالوں بس او ذریے ریے بشی غرونا نظرے کولو فکانت حبان مبسا نوشی وغونا دوړازولی شو وکن تمم زواجن سالسا اوشابه تاسو قسمونا ډلی درے سابل می منتی می منگ خاندان و برکت سمران دے د خاندان خا وندان د بتالے اسپیروائی سمر نکار حال دے دے خاندان دبت لکون ساب اڑوان کی دن کی بدنیا کی مانتا اڑوان کی جنب آخرت کی وہی جنت باخرت کی کل المقربون دا قسان دی نکی اللہ تام فی جناتی و جنتنو در دیر نعمتنو کی باوین سلط من اللوولین دیر دلی دیدار مخکنو خلقنان و قلیل من الآخرین نولک سانی دروسنو در خلقنان <تصفح> علی سرر موضونا پکٹنو بانی چی و دری شیر بی پسرو دروم متکیل متین آرام یطوف ابت مخا مکھنا زی ری بانے با بچی چا می شب وڑیوں کا گیلا سنو بگنو سرو پکاسو ڈک سردو خال سنا سرخا کی سمنا شری فخم سمنا پارہی گوال کا شا مل گلو پٹ سات لو جزام بانلون بدلور کے دی شری تاپ سودا ملون شری کول لاسماؤں نفی ہا لغ اللہ تاسیم نوری برے جنت کے بے فیدی نہ گنا خبریں اللہ قیلن سلامن سلام مگر آوری بوائنا سلامونا سلامونا دار طرفنا و اصحاب الیمین اما اصحاب الیمین و خلاص والا خلق سمر الویشان دے خلاص والا فی صدر مخضون و بیرو بیعزغو کی بوین و تلح ا پ کیلو لاندے باندے کے بریم و زلیم مم دود سوروپ دوم و مائم مسکو باپو شاڑو لی پ مخد مکام و فا کی ہاتھی کثیر اپ مے اوڑ روکی وئیم لام مختو ممنوع نوشی خت من کے شیم وفروش مرفیسترو کم انشانا مرتبے والی یقین جوڑے پیداو کا زنا نیا پیدائش جانا ہونا گرجو دلی نئے نئے عمر والا یا مین کون کے اوم زولی دخبل و خاندان و سرام خاون دانو دخیلا نمکنو خلگونا درست او خاندان دکی ان لاسمر نحال خاندانوںس فی سم احم گرمو ہوا گانو کے دلو بو کے بئی وزل میں یحموم اصور بئی دلو گو نام لا بار ولا کریم کریم نبئی فیدور گون ان کے ان کانوں قبل ذالک کا مترفین یقین مخیر مسیح ب دنیا تو اویل بدیال گمڑشو شو خوبارا پورت کےشو أَوَأَبَاؤُنَا الَّوَلُونَ وَأَمْشَرَانَ زُمْغًا مَّخْنِيِّينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّلُومٍ تَأْيَقِينًا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مَّخْنِيًّا وَرُسْنِي خَلَقَ خَامَ خَجَمَ وَشِي وَقَدَّمَ قَرَّارَ دَغْرَ وَزِنْتَ أَيْ شِ مَالُمْ نوکون خام خا پڑنی فمال مین بتون کائنا خیڑ پشاریو نل میل نکن کای دے دلو بونا فشار شو ریم نکن پشان دسکلو د جلو خانو ہاضان یو مدی دادری تار مرد نہن خلقنا کم فل من تاسو پیدا کیڑے تاسو تصری افرائے تاسوش اڑم کےخلکون مخال آیا تاسو دل شکل جوڑا ندر نا بینک مکرکے مارگ اور نیو مونگا <تصفح> <تصفح> <علا> فی ما جیشی الا نو بدلا کلا لا مو قادر ہو بڑی بانی چھ بدل کو استاس بشان خلق او <تصفح> <تصفح> تاسو پیدا کو تاسو لرا پائے شکل انہوں کی چھتاسو انبی جنہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ یقیناً پوئے تاسو پاولنی پیداعش بانی ولنسید نالیم افرا تم رو ن تاسو کرند آزر نار آسو زرگ نئے دلراؤ کنگا زرگن کلا نشاؤ لانا ہوتا من پزل تفکن زر زر نو شیبتا سو گم جنوال مام خاط بل <سؤال> نو محروم بلکی منگا بین افرا تم لو آئی نیتا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیات سوره اور اور وے داوبو دسپینو وری زنا او کمگے راوروم لو نشاؤ جانہ ہوں یا جن فلولا تشکرون کوواو مون گا او بغزوارے لرا ترخیم ولے شکر نہ کوے زما ز نعمتونو افرای تممونہ اورلتتیطورون آے تا سو غور لنا ش روپہ س دگهٹول لگونا تم شاں شجرتاہہ ام نہن من شون آے تاسو پیدا کےہ وے د دی او کمغی پیدا کوونکی۔ نہ متم منگا گرزول دا دا یا داش دا دور دا, دا آخرت اور نفا اور قبل دار د دا مسافروں تسبی آیا سر دن درب دم درفت چلے شان والیم پلا امو نندا دارے کسم کمزوتہ کسم دے کتاس پوئی گے شانوال کریم یقیناً دا کتاب خام خام دے عزت والا فيه كتاب مكنون پائے کتاب کے رہے چپٹ سا دلے شعر لا مسوح الى المطهرون لا سن لگے پائے بنے مگر پاکڑی شی خلق تنزيل من رب العالمين نادل رب ال سے رس رقم اور سو شکریہ دری یا سخ پلا خبرائشی تقزیبے کا ایم فلا کل چور سی دا گٹ مرتاسو دو نوکما کلا میادی مڑت سا سونا لئے کنتا سوئی نی نام پلولائنتم غیر مدی <تصفح> نولی ناکری تاسو چین کمزور سادقین چواپس کے دے سال فام آئن کا نی نل مقرر نی دام مڑے کڑوشو نام فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ دَدَ پَرَا رَاحَتُ نَدِي وَخُشْ عَلَيْهِ دِيمٌ او, او جَنَّتُ نَا دَنِمَتُ نَدِيمٌ وَعَمَّا اِنْكَانَ مِنْ اصحابِ الْيَمِينِ او کچریوی دے دخلی اسوالا ونام فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اصحابِ الْيَمِينِ نُسَلَام دی تَعْلَرَا دَطَرَفْ دَخلی اسوالا اکبیرے د تقزیب کو ان کو گمراہان فنزل دل مساری دلو نام و تسری تجہیم داخل اور داخلی دل ان اندا لہو حق القین یقیناً دا حقا یقینی خبر فصبح بسم ربک اللہ زیم متسبیعا فنندرف ساچل ویشان لریم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حلیما پاکی وہی خاص اللہ دراصی شری او خاص اللہ دے زورا حکمت لہو مل کما کل وی تو خاص عمل رہا باد سید عثمان ونند مکی دان زندیکو لومل کولم کیوہ پارسی زبان میں قدرت دریم هو الاول والاشر والظاہر والباتن وهو بكل شيء علیم اللہ والدے دار سنا واخرے باقی دے او اسکارم دے او پرتم دے او اللہ پارسی زبان میں دے ولجی ویت الله ہا ساتے پیدا کڑی نوز مکام پانداز دش پگ روکی گیا برابر والے کڑے پارشوانے یا خا و سما رجوفی عالم نے پاراغ سوچ ننوزی پزمکککی عوصر سچی روزی در ازمککنا آغصر چی راکوزی گی دا اسمانون آغصر چی ورخی جی اسمانون تا وہو معکم اینما کنتم واللہ بیما تعملون بسیر واللہ تا اس سرد حرزی چی اتاسو واللہ لا تا لاستاسو عملون در آلی دن کے لہ ملک اللَّهِ تُرْجَعُ خا خاص اللہ درا باس مزم کے خاص اللہ تباؤل کا رن یو لائی لفارے جہار ناسی اللہ نباسی رشپ کے اور اللہ علم دے پائے خبر ہوئے جب سینوں کی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیم ایمان نوڑے پاللہ ودعب ورسول اور خرچ کوئے دائم علمنا چھرزولی اللہ تاسو خلافت کو ان کی اختیار چلے ان کی بائے کے پلجی نامو میم ون فکو لو کبھی نا کانچی ساسو نچیڑی وا تو میون سوچی مرائے اور رسول تاسل دعوت درکی دے دا چیمانے پر افستاسو افاندار چاغذاسو مضبوط لوز کا تاسو ایمان لروم کیے نزل والا ابدی آیا تم اللہ کم ظلمات رحیم خاص اللہ غزات نازلی پا کل بندہ بانے آیتو نوازے دیر بھارائی چوبا سی تاسل راد تیرون رنانتا آئے خینن اللہ پا تاسل رو خام خادے شفقت گون کے رحم گون کے وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراس و سماوات والغم سو اجرس تاسو چی خرشن قوید اللہ پلار کے حال دار خاص اللہ لڑی آخری پاتے کے دل دا اسمان نظر مکے لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر ستا سنا آسو چھرچو کی دا مال مخید فتح دا اسلامنا او قتالو کی مخید فتح دا اسلامنا اولائک اعظم درجتا من الذین انفقو من بعد اولائک اعظم درجتا من الذین انفقو من بعد وقاتلو دا کسان ڈیر وی درجی والدی بنسبت دا کسانو چی خرچ کڑی رست دا فتح ناو قتال کڑی بیم وکلن وعد اللہ الحسن واللہ بما تعملون خبیرم خدا دیو سرا وعدہ کڑی اللہ تعالی خیستان اور اللہ ستا سبا خبردار ریم منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا له لہو ولہو اجر کریم سب دعا کس چک قرض اللہ تعالیٰ تا قرض بے اخلاس ندو چنکی بالا عدل را دا قرضا او در پارا بیجر ازدوالا یوم تر المؤمنین والمومناتی اصعانورهم بین ایدیهم و بیمانیم بشرا مومنان جاتری او مومنان سڑنا زنانا منڈی بوئی ددی رنا دری مختری پکی ترف نو ویلی کی بو تا سیرتا سینن جن تنچی بئی گیلا نے رائے ولیم امی شوئے پائے کام یو مفی من قبله کا ود رز و منافقان سڑی و منافی کے جنانا آ سانتا چی مانراوی ایسار چی مونگا بلکو سلیت کے ساسو ربیلی شی واپس لڑش شاتم نو لٹھوے سال نا نجوڑ و شی دری پمینس کی دیوال دل د پارا دروازے درواز دن ترف بئی پائے کے رحمتو باد طرف نہ بئی بکی ازارم یونا دلم ناکم قالو بلا ولا فتنتم انفسکم وتربستم منف سکم و تربس تم وب تم مغرت کم اللہ آواز بور کی منافکان دے مو میں نانو تا مگس تاسمر گئی اے آئی بور تھی بلکہ تاسو کیشو کی خپل زانونا اور انتظار کو تاسو اور دیر شکم کرو دو ککڑی تاثل را خواہشات اخبلو تردے بورے شراغ حکم دال لاؤ دو ککڑی ہے تاسو پالا لاوانے دو قدر کو کی فل ملازی نفرن نن بانشیا کسنایا ادھیران زاسو دے رو دا لائک دے ساسو سرو بد زید گردے دودا آیا وحر نزد مومنان چائے جزو کی ددی زون دل آیا داشتان اور ایتائش اللہ نا نازل شیر حق ان لیشیدی پوشان تدائے کسانوں شگتا ورکڑ شو دینمکھے نوگدا تیرا شپای بنی مدان شخصو دائیں زونا اور دیر دیش النا فرمان اعلموا ان اللہ یحل لفظوا د موتھا قد بیننا لكم الاتی لعلکم تاقلون یقیناً اللہ تعالیٰ تاذکریزمگا پس سوچ والدین یقیناً وزعت کو منتع اس قد دلیل لوگوں دیدہ پارش عقل نہ کار والے ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم یقیناً صدقات ورکن کی نارینا ناری نہ صدق ورکن کی زنا نام واش قرض ور كردا الله تعالى تقرض با اخلاص دشمن کی بداد دی د پارا دی د پار دے ہے جرے عزت من والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون وشهدوا ان ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الیهیم اور کسان چی مان راوڑے پاللاؤ پر رسولانو داغم دا کسانم صدقین دیو شوادا پنیز رفد دیم دید پاران صوابونا ددی دیو رناغانی دیم دی دی آشان چی کفر اکڑے اور تقزیب اکڑے زندائی تنو دا کسان دیو والا ایلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم و تکاسر فی الاموال والاولاد پوش خلقو یقینا جن دنیا بیم لبی دیو مشغولی آدم اور دول دیو فخر کولی کو رنے کی اور حرص دید دیروالی دمال انو دولاد کم اصل قیسن آئے دری دنیا میں سال پر شانت خوشحال کی کافران لڑا بوٹی دائے بیا نئی نیتا درج بیا شی زرے فلاخ روتی عزاب شدید مل حیات دنیات سخت اوب خنم شداللہ ترف نور زامن دنیا مگر سامان کو لوگ سارکو مخرت منولہ شنا بخنے تشر اللہ طرف نہیں جنتام چرائے فراخی د فراخے راسمان دزم کے دام پیار کرسان راشی ماندری پالا دا, دا, مان پا دا لانو براہم نرسی مصیبت پزمک کے نستا سوپ بدن کے مگر ذا پلی کلی تقدیر کے رحم مخی ذ موجود اولو دین یقینا <تصفح> نذ کا رب اللہ تعالی بنے سن لے لکیل تا ص و لا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال مفخور باقیدہ وصفہ دذبارن چ غم جن شبایسی وانی چ استا سن فود جی در اللہ نخو خیاسو کیم الناس ومن اللہ هو جی شیا اچاچے مخوڑا یقین اللہ تلاقنا دیکھنا کتاب یقینا رسوانگی سر کتاب نو تلا صافر اور پیرا کڑے منگا اس پنام پری کے سامان دبار دخل کو پارا چاہا کی اللہ سوک چی مدد کی او گرزم ددی دوارو پولاد کے پیغمبری و کتابونا نباد دولاد ندی ہدایت والا اور دیر ددی دی ندینا فرمان سم قفینا لازارہم بی رسولنا و قفینا و عیس ابن مریم و آتینا و لنجیل یا پر لبستی علیگم نادائینا رسول رسولان دیر اولی گم گائی صاحب مرم پائی بسم اورکوں گا کتاب تبت رحمت رحبانی کثیر فاسقون اوا چو مونگ پزرائے شفقت کو لو مین کو بےدت جوڑ کو دی رہی ات نو فرسکڑ مونگ پری بانے دام مگر فرسکڑ منگا لٹول درزا دام ندی لہذ ان کو داغے لائق لحاظ آئے سانتا چیماندی ن سو ندی نا فرمان یامشو نوی وفوری مان وال ریمان دا برسول درب کی اللہ تاستان تا ڈی دخ الحمد نام اور درب کیونگے کتاب کی اللہ, اللہ, اللہ دیر کتابیان نگنی کتابیاں امیدی پیوسی بانے اللہ رفضل نام الفی عدل یوتی میشا اللہ حضل فضل اللہ دیم آئے فضل دلہ پلاس کے رے ورقی چال چی واڑیم اللہ تعال فضل